الله و رحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحم الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نام پہ باقی تمام الرشدہ تمام ورثہ غرف اور مسامین سب کچھ نہیں ایک بار پھر سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آ, ہمارے فرض نمازوں کے دو سجوں کے درمیان جو دعائیں پڑی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہیں اور اس سلسلے میں ہمارا آج درخت نمبر انسٹھ ہے ففٹی نائن اور ایشیا کے تیسرے قدے میں جو دعا پڑی جاتی ہے جو مختصر قد آفیفہ میں وہ دعا دعا بظاہر بہت ہی مختصر ہے لیکن اس کی معنی مفہوم پہ غور کریں تو بہت ہی جامع ہے زندگرہ میں وہ دعا یہ ہیں تیسرے عہدے میں دونوں سازوں کے درمیان جو دعا پڑ جاتی ہے وہ یہ ہے عشا کی نماز میں ونا تقبل منا دعا یہ ہے ونا تقب المنا یہ دعا قرآن پاک میں سرحِ بقر عید نمبر ایک سو ستائیس میں یہ عاد موجود ہے دعا یہ دعا خلمات تو اس متصر جو متصر تو ہے یہ ہے رب بنا رب کا میں متعدد برابر کا معنیٰ کر رہا رب کا الگ ہے نہ الگ ہے نہ ہمارے کے معنی میں اس کو عربی ادب سے ضمیر متکلم مالغ غیر بولتے ہیں تو رب اضافہ ہوا نہ کی طرف یعنی اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار چونکہ رب کے معنیٰ پروردگار بھی ہے مالک بھی ہے پرورش اور تھانے والے بھی ہیں تو اے ہمارے رب اے ہمارے پرورش کرنے والے اے ہمارے مالک اور آقا تقبل منا ہاں جی جو ہے عربی زبان میں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیا کرتی شیغا عربی ادب کے لحاظ سے شیغا امر حاضر واحد مذکر اسباب تفاول تھے یعنی تقبل آئیے تکبل و تقبلاً سے امر حاضر تقبل آتا ہے معنی کیا ہے قبول کرنا ہاں جی لینا اس کا جو ہے اصل مادے کے لحاظ سے قابل اقبالقول و قبول بناتا ہے اس کے معنی ہے منظور کرنا تسلیم کرنا ہاں جی یہ الفاظ جو اعتبار کرنا یہ الفاظ ہے لیکن ان میں سے منظور کرنا تسلیم کرنا قبول کرنا یہ معنی ہے سب سے زیادہ ہے مناسب معنی ہے یہاں پر تو جب ہم کہتے ہیں رب بنا قمبل مینہ تو اس کے معنی یہ ہے اے ہمارے رب اے ہمارے مالک اے ہمارے پرورگار یہ ہمارے پروری فرمانے والے ہم سے قبول و منظور فرما <تصفح> اب اس میں یہ فرمایا ہم سے قبول اور منظور حرمہ فرما. فرمایا اب کس چیز کو قبول کریں متعلق متعلق تاقل یہاں ذکر نہیں ہوا جی مین کہ ہم سے من الگ لفظ سے نہ الگ ہے اس کو ضمیر مجرور متصل ہیں تو منا نہ یعنی ہم سے <تصفح> تو اے اللہ ہم سے قابل حرما امیں کیا چیز قابل حرما یہ یہاں ذکر نہیں فرمایا تو ہم علماء جانتے ہیں حد سے متعلق جو ہے عموم پر اور شمول پر کرتے ہیں حد سے متعلق تو یہ کہ اللہ ہم سے قبول حرما کیا قبول حرما تو چونکہ جو جن چیزوں کے قبولیت کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں جہاں وہ معلوم ہو کبھی اور کبھی وہ بہت زیادہ تعداد میں ہو ہاں جی اس کی گنتی سے بے شمار ہو تو اسے میں اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں سامع خط غور و فکر کرتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں تو مراد یہاں پر کیا ہے عموم ہے یہاں پر تقبل منا یعنی اے اللہ تو ہماری جو ہے تمام عبادت تمام نیک اعمال اور تمام دعائیں نیک دعائیں سب قابل فرما یہ مراد ہے یعنی اے اللہ ہمارے ہر نیک مگر ہم ایک چونی بھی تے درگاہ میں صدقہ دے دیں وہ بھی قبل فرما تو لگا نفل نماز بھی پڑھیں وہ بھی قبل فرما ہمارے فرائض جو ہے خواروضے کی صورت میں ہم جو خواہان کی صورت میں ہش کی صورت میں کسی بھی عبادت کی صورت میں ہو رب بنا تقابل میننا ہم کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ دعا کریں ربنا بنا تقبل اے اللہ ہماری اس نیک دعا کو اس نیک عمل کو اس نیک عبادت کو تو قبول فرما <تصفح> تو یہ لفظ قبول جو ہے ہر عمل عبادت کے ساتھ تعلق اس کا پیدا کر لیتی ہے تو رب بنا تقبل منا کے معنیٰ یہ اللہ ہماری عمل ہمارے عبادات ہمارے ایمانیات، ہماری ایمانیات ہمارے حال اخلاقی کوئی اچھے پہلو کوئی بھی اللہ اللہ تیرے پسندیدہ عمل ہم سے شادر ہو جائیں۔ وہ سب تو ہم سے قبل فرماؤ خواہ و کی صورت میں خواہ و امانیات کی صورت میں ہو ہاں جی خواہ عبادات کی صورت میں ہو خواہ اخلاقیات کی صورت میں ہو ہمت اخلاق کے صورت میں ہو جس جی شکل میں بھی کوئی بھی نیک عمل اے اللہ ہم سے شادر ہو باتیں تو ہمیں توفیق دے دیتا ہے ان کو انجام دینے کا وہ سب ہم سے قبول فرما اس کا جو ہے جامع تہ یہ ہے لہذا آپ ان تمام معنی کو ذہن میں رکھ کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو دعاؤں کو عبادتوں کو قبول فرمایا کیونکہ وہ دعا ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے کیا اور وہ قرآن باغ میں آیا اب یہ جو ہے اس سلسلے میں قبول عمل کے حوالے سے چند نکات ہیں اذنگرہ گرامی کسی بھی عمل کا قبول جو ہے درگاہ لہمہ ہونا نہایت عام ہے آپ نے عمل تو انجام دی جائے اللہ قبول نہ کریں تو عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا تو اس عمل سے آپ کا مشکل حل نہیں ہو کر قیامت عمل میں لہذا جو ہے کسی بھی عمل کا قبول درگاہ لانا نہایت عام ہے عمل اگر مختصر ہو بہت چھوٹا لیکن قبول ہو جائے تو وہ کثیر ہے کیونکہ مولا آپ قبل مند رکھ مولا آپ کو اس عمل سے راضی ہو گیا مولا آپ کو اس عمل سے خوش ہو گیا تو آپ مولاء کی خوشی یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی بہت اہمیت رکھتے ہیں قرآن فیملی الرّمہ و رضوان المن اللہ اکبر اللہ کی تھوڑی سی رضا رضامندی بھی بندے کے لیے بہت عظیم ہے بہت اہمیت رکھتے ہیں مان جی اور جو چیز امام جعفر سعدی صلام جی تعمیرات ہے امام فرماتیا امام جناب الدین سے جو عمل قبول ہوتی ہے پھر وہ الگز تھوڑا نہیں ہے وہ زیادہ ہے لیکن جو عمل قبول نہیں ہوتی ہے وہ عمل جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ کچرے کے ڈھیر ہیں ہاں اور کل قیامت میں کچرے کے ڈھیر سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کل ہماری نجات نہیں ہوگا لہذا عمل کی قبولیت بہت اہمیت رکھتے ہیں آزاد نگر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے اب عمل جو ہے کیونکہ عمل جو قبول ہوگا وہ عمل ہمیں دہیج تک پہنچاتے ہیں وہ عمل ہمیں جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے لیکن جو عمل قبول نہیں ہوگا وہ ہمارے نجات کا ذریعہ نہیں ہے یہ مسلم بات ہے اب جو ہے عمل کی قبولیت کے لیے جو ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ایمانیات کا صحیح ہونا ضروری ہے اللہ تعالی نے جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانے کو کہا ماننے کو کہا جس طرح جو ہے ان کو صحیح بامار حد سے ہم جانے. کیونکہ اللہ جو ہے قرآن پاک میں صف اللہ کا پھر مشرق منافق کا کوئی بھی امن نہیں فرماتا یہ قرآن نے اٹل فیصلہ کر دیا لہٰذا ایمان اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جس امن و ہونے کے لحاظ سے امن تو ملکتِ وبی اور رسول ولی و ملاخت اور اسی طرح نماز کی فرضیت کر میں شہزتین روزہ حج روزہ حرض انتم کی فرضیت پر ایمان رکھنا واجب ہے اورواشی الاثی و شرط قاجۂ شاثر نے جو ایمانیات کی طالباً اٹھائیس نکات بیان کیے ان سب کو جان کر اس پر ایمان لانے کی کوشش کرنا ضروری ہے ہمیں تو ایمانیات کو پہچان کر جان کر اس پر ایمان لانا یہ سب سے ضروری ہے سب سے پہلا شعر ہمارے اعمال ہمارے دعائیں ہمارے وادات قبول ہونے کے لیے ہم اپنی معرفت کو اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ اور ایمانیات کو جن کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ماننا فسٹ پرائٹی ہے سب سے پہلے ضروری ہے قرآن میں ہر جگہ یادین امن و امن و کا ہے ایمان پہلے عام الصالحباد میں پوری قرآن پاک میں اس کے بعد جب آپ کی ایمانیات صحیح ہونے کے بعد جو ہے عمل کی قبلت کے دوسرا اہم شرط یہ ہے کہ آپ عمل جو ہے ہاں آپ کے عمل عوام عبادت جو ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دے دے جو بھی عمل آپ کریں گے کوئی دعا کریں گے کوئی عبادت کریں گے کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے کوئی خدمت خلق کریں گے کسی بھی قسم کی عبادت آپ کریں گے وہ عبادت جو ہیں پوری پوری خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خلوص دل سے انجام ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر عمل سے عمل میں ریا شہرت ہاں جی اور جو تکبر اپنے اپنے آپ کو ذرا عبادت گزار سمجھنا ہاں جی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا قسم کی بیماریاں اگر اس میں شامل ہو جائے خصوصاً ریا اور شہرت اس کے اندر آ جائے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا ہاں جی چونکہ ریاکار کے عمل کو جو ہے فرما پہ عمل نے فرمائے اشاس نہتیس میں بح الرمائے حقے میں کہ اسے اتنی بدبو آتی ہے ریاکار کے عمل سے کہ اہل جہنم بھی اسے تکلیف میں ہے اس حد تک جو ہے تو لہٰذا اگر عمار عمل جب آپ کریں گے تو عمل بھی ایمانیہ صحیح ہونے کے بعد عمل خلوص ہے دل سے صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے رب کے رضا کے لیے انجام دے دیں اس میں کسی قسم کا دنیای مقاصد اپنی شہرت اور یا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہونا ضروری ہے تیسرا یہ کہ جو ہے عمل کو نندہ صاحب تقویٰ ہو ہاں جی تغواز مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی عوامر اور نواحی بل عمل پر عمل پیرا رہنے والا ہونا بھی ضروری ہے نافرمان بندے کہ اللہ تعالیٰ عمالِ عبادت اور نیکیاں قبر نہیں کرتا جس طرح ہم اپنی دعاؤں میں اپنے دوستوں کے جو ہے وہ آپ سے کوئی چیز مانتے ہیں ہم خوشی سے دے دیتے ہیں ایک شاید جو آپ کے دشمن ہے آپ سے دشمنی ہی کرتے ہیں آپ کی ہر بات کو رد کرتے ہیں چھوڑاتے ہیں تو آپ کی اس کی بات نہیں مانتے تو یہ اللہ کے فرملہ یہی ہے اللہ نے قرآن پاک فرمایا ان نما یہ من اللہ یہ انما کلمہ حاصل ہے یعنی اس بات اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ صرف اور صرف متقین سے عمل پر عمل قبول کرتا ہے تو مطلب یہ یہ دعا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں ہاں جی ہیں صرف متقین کے عمالِ والد قبول فرماتا ہے یہ عائد حضرت عدم کے بیٹے حابل کی قربانی قبول ہونے کے حوالے سے اور قابل کی قربانی رد ہو گیا کیونکہ حابل نے جو ہے اللہ, اللہ تعالیٰ کے متی فرمبردار تھے اور خلوص دل سے اتنا قربانی کیا تو اللہ نوشی قربانی قبول کیا قابل نے جو ہے خلوصِ نہیں کیا تو ہاں جی وہ ثابت عوا نہیں تھے اس کے باعث سے حسد تھا بغوش تھا تو اس وجہ سے اللہ نے اسے قربانی کو رد کیا تو وہاں جو ہے اللہ نے فرمائے ان میں تقبل اللہ قابل کے زبان سے یہ دعا یہ حقیقت بیان فرمائے اللہ صرف صرف اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے عبادت عمل کو قبول کر لیتا ہے ہاں جی جو ہے یہ چیز بھی بہت اہمیت رکھتی ہے ہاں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے متی رہیں متقیم کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کیا واجبات کو عمل کرنے کی کوشش کریں جن کو حرام کیا اس سے بچنے کی کوشش کریں متقی کا سب سے پہلا شڑی جن جی گرمیں اس کے بعد جو چیزیں مستحبات سنتیں زندگی میں مختلف زاویوں سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور پھر مقروحات سے جو ناپسندیدہ عمل ہے ان سے اجتناب کی کوشش کریں تو یہ کا اس سے بلندر درجہ ہے تو جتنا انسان اپنے اندر تاوا پیدا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہماری عبادتیں قبول فرماتا ہے اور ایمان عمل کے قبول ہونے کے لیے ایک اہم ترین شرط جو ہے ہماری دعائیں ہمارے عبادت عمل سے قبول ہونے کے لیے ایک اہم ترین شرط جو ہے وہ ایمانیت ہی کے زمرے میں آتا ہے اہلبیت علیہ السلام کی محبت ہے ہاں جی یہ بھی شرط قبولیت عمل ہے اگر اہلیت کی محبت کے بغیر بھی فرمایا ہماری اعمال دعا, دعا قبول نہیں ہوتے ہم نے آپ کو کتنے حادث اس سلسلے میں بتا دیا ہاں جی حادث جو ہے بتا دیا میرکمبیر حادیث بھائی فرمایا اگر علیہ السلام سے مخاطب ہوتے علی اگر ایک بندی نے جو ہے ہاں جی ایک ہزار سال جو ہے اس نے اللہ کی عبادت کی ایک ہزار مرتبہ کعبے کا حش کیا ہاں جی اور ایک ہزار مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور پھر اس کے بعد کو صفا مرنے کو بھوت کے برابر سونا چند اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور کو اور پھر صفا مربع کے درمیان میں وہ بھوت ہو گیا حج کے دوران ایک حادثہ مزار مرتبہ حج کرنے کے بعد لیکن علی آپ سے یہ بندہ محبت نہیں رکھتا ہے تو لم ی شمرایہ ترجنہ ہاں یہ جنت میں داخل ہونا تو چھوڑ کے جنت کا بو بھی نہیں آئے گا تو افزن کرا میں آپ اسی حدیث سے سمجھیں کہ ہو انسان عبادت کے اعمال عبادات کے لیے کتنی قبول ہے کتنی شرط اہمیت رکھتے ہیں لہذا ان حصیوں سے محبت محدد بھی سچی محبت محبت خلوص کے ساتھ یہ بھی ایمانیت کا حصہ ہے دعا اور ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے شرط محمد المحبت محمد عالمحمد یہ بھی ضروری چیز ہے اعمال کی قبولیت کے لیے گا اہم ترین چیز جو ہے لومہ حلال ہونا یہ بھی سب سے ترین چیز ہے جب ہم بنے فرمایا ایک بندا جی ایک لومہ حرام کے کھانا کھاتے ہیں تو چالیس دن تک کہتے ہیں وہ عمل قبول نہیں ہوتی ہے لہٰذا حلال لغمہ کھا کر اللہ سے جو بھی دعا کرتے ہیں وہ دعائیں وہ عملیات قبول ہوتی ہیں ورنہ اعمال حرام کھانوں کے ساتھ حرام رزق کھاتے کھاتے جو ہے پہنتے کھاتے ہوئے اب دعا عمل قبول نہیں ہوتے صرف تب بننا تقام نہ کہنے سے مشکل حل نہیں ہوگا چوتھی جو ہے ایک اور ادوا قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے انسان کا اپنے رشتہ داروں سے دوستوں سے آل ایمان سے مومنین سے مسلمانوں سے ہمارے اچھے تعلق ہو پیارے نبی سلسل نے فرمایا کہ دو مومن اگر آپس میں کسی جھگڑے کی بنیاد پر تین دن تک بات نہ کریں تین دن تک بات نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اعمال کو اس وقت تک قبول نہیں کر گا جب تک وہ آباد میں صلاح کریں اور باتیں کرنے لگ جائیں اور صلہ اور ہم رشتے داروں سے اچھے تعلقات رکھنے والوں کی دعائیں اعمال عبادت اللہ قبول فرماتا ہے جو لوگ سارے رشتہ داروں سے دوست احباب سے سب سے کٹ کے رہنے کی عادت ہے اللہ ان کی دعا عمل قبول نہیں فرماتی ہے پہلے نبی کا فرمان ہے پہلا نگر صرف رب الغبل مینہ کرنے سے مشکل نہیں ہوگا بلکہ دعا عبادت قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ بھی ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور پھر پوری خلوص دل کے ساتھ اللہ کے درگاہ میں دعا کریں اللہ ہماری یہ عمل یہ قلیل دعائیں یہ عبادتیں اپنے عمل کو تھوڑا سمجھ کر قلیل سمجھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ذات کی شان و مرتبہ سے بہت گرا ہوئے سمجھ کر ہم عاجیزی کے ساتھ دعا کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے کریم اللہ ہے وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے اور دعائیں قبول کر لیتا ہے اور کسی انسان میں کوئی کوتا ہی ہے گناہ شاد ہو رہا ہے ہاں جی تو وہ فوراً توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد دعا کریں تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اس کے اس کا آ, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیکن گناہیں کرتے رہیں پھر اس کو حضور کرتے رہیں گناہوں میں غلط رہیں اور دعا کریں اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جس طرح ہم اپنے دشمنوں کی دعا کو قبول نہیں کرتے اللہ یقیناً اپنے ایسے نا بندوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تو عزاء نگرامی یہ مقدس دعا ہے بہت ربنا ن تقب لیکن اس کو اس کی مفہوم معنیٰ کو ذہن میں, میں رکھتے ہوئے اور ساتھ ہی اپنے کردار رفتار اخلاق کے اندر اچھی تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری دعاؤں کو ہمارے واداتۂ امال کو قابل فرما امینہ رب العلمین